اس کے بعد ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پچیس سال کی عمر میں آپ نے جو شام کا ایک اور سفر کیا حضرت خدیجت الکمرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال جو آپ لے کر گئے اس سفر میں بھی ایک راہب کی آپ سے ملاقات ہوئی تھی جس کا نام نسورا ہے خلیجہ کے غلام مئی ساتھ تھے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض سیرت نگار اور بعض اور یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو دوسرے راہم تھے یہ اسی جگہ ملے تھے جہاں پر یہ پہلا والا راہم ملا تھا بحیرہ جو ملا تھا جہاں جس کا نام میں نے بتایا تھا کہ اس کا نام جرجیز تھا تو بعض نگاروں کا خیال یہ ہے کہ یہ بحیرہ اس کے بعد فوت ہو گیا تھا اور پھر اس کا جو جانشین اور قائم مقام بنا وہ نصورہ بنا اور اس نے بھی آپ کی آمد پہ اس کا ذکر پچیس سال کی عمر میں ان آئے گا ابھی تو اس سے پہلے ہی کچھ چیزیں ہیں اس کو کادوں میں آ یہ جو آپ کی زندگی کا یہ مرحلہ ہے نا یہ چالیس سال سے پہلے کی عمر ہے نبوت ملنے سے پہلے کی جو عمر ہے اس کے کو بہت زیادہ تفصیلات اس میں موجود نہیں ہیں واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی چیز کا ذکر فرمایا کسی موقع پر صحابہ نے پوچھا یا کسی تاریخی چیز کے ساتھ تو اس میں آپ کی شرکت یا عدم شرکت یا آپ کا اس میں آپ کا اس کے بارے میں رائے کیا تھی مثلا ایک معاہدہ ہے جو حلف الفضول کہلاتا ہے یہ فضل نام کے تین شخص تھے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ایک زمانے میں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیا کریں گے ظالم چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو تو اگر اس کا ساتھ نہ دیا جائے یا اس کے ظلم پر خاموشی نہ اختیار کی جائے تو برآخر ظلم ختم ہو کر رہتا ہے تو ان تین لوگوں نے اس کے بنیادی محرک تھے اور چونکہ تینوں کے نام میں فضل آتا تھا تو اس لیے اس کا نام فضول وہ تین فضل کی جمع ہے کہ تین فضلوں نے اس معاہدے کو کیا تھا یہ معاہدہ اس کے بعد پھر ایک طرح سے ختم ہو گیا پھر ایک مشہور جنگ ہے وہ چھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو پندرہ برس کے لگ بھگ تھی جب اور اس میں قریش اور بنو کنانا ایک طرف تھے اور ایک اور قبیلے کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا وہ جن ختم ہوئی تو اس کے بعد ایسا ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جو اس معاہدے کو جو حلف الفضول کے نام سے مکہ میں تھا بازی رہا تھا اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا باعث بن گیا اور وہ یہ ہوا کہ یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام زلید ہے علامہ مرتزہ زریدی کا نام اگر آپ نے سنا ہو بہت مشہور محدث اور لغوی بھی گزرے زبید یمن کے شہر کا نام ہے وہاں سے کوئی تاجر آیا اور مکہ مکرمہ سامان لے کر آیا یمن سے اس کا سامان عاص ابن وائل نے خریدا عاص ابن وائل ان مشہور سرداروں میں سے مکہ کے جو بہت صاحب حیثیت تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت دشمنی جنہوں نے کی اور کفر ہی پر جن کی موت آئی ان کا نام تو آپ نے نہیں سنا ہوگا لیکن ان کے نامور اور باقبال ساتھ زادے جو صحابی رسول بن سیدنا عاص کا نام ضرور سنا ہوگا جو فاتح مصر کے بیٹے تھے تو عاص ابن باعل نے اسے کچھ سامان خریدا اور اسے کہا کہ دو دن کے بعد تمہیں پیسے دوں گا دو دن گزر گئے تو وہ یمنی زبیدی تاجر آس کے دروازے پر گیا ٹال مٹول کی کہ دو چار دن کے, بعد وہ پھر گیا. بلاخر آس نے اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا اس خیال سے کہ یہ غیبیار مسافر ہے ان سے آیا بھائی یہاں اس کا کون پوچھنے والا ہے اور یہ مجھ سے پیسے کیسے نہیں. مکہ میں کس کی ضرورت ہے کہ کسی پائے مسافر کے پیسے مجھ سے نکلوائے تو وہ شخص جو تھا جب اس نے دو چار چھ اور بڑوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو آس کے قبیلے کے ساتھ ہمارا تو وہ ہمارے حلیف ہیں ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے مطلب کسی نے اس کی مدد نہیں کی تو جو خانہ کعبہ کے ایک طرف ایک پہاڑ ہے اب تو وہ نہیں رہا باقی اس پہاڑ پر اب شاہی محلات ہیں اس وقت جو جتنی شاہی محل جس جگہ اکٹھے آپ کو نظر آتے ہیں پانچ سات یہ اس پہاڑ کا نام وہ قبیس ہے پرانا نام اس کے چلتا چلا رہا ہے یہ بالکل خانہ کعب کے یوں بالکل جیسے کوئی باؤنڈری وال کی طرح دیوار کھڑی ہوتی ہے اس طرح اور یہ پہاڑ جو ہے یہ اس زمانے میں ایرارات کے لیے اور اپنی بات کے لیے بہت استعمال ہوتا تھا اس پہ لوگ کھڑے جاتے تھے تو آواز دور تک جاتی تھی تو وہ زبیدی یمنی اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے وہاں جا کر خوب فریاد کی اس نے کہا کہ مکے والوں مسافر تمہارے درمیان لوٹ گیا اور اس کا پیسے نہیں جا رہے اور پورے مکہ میں میری کے لیے اور مجھے انصاف فراہم کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے زبیر بن عبد المطلب تو انہوں نے اس کی پکار سن کر اس کو کہا کہ تم نیچے آؤ اور بات کرو اور اس نے آ کر جب بھی بات کی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن یہ ہماری شرف کے اور ہم بنو اسماعیل ہیں اور ہم خانہ کعبہ کے مجابر ہیں خارقعبہ کی خدمتی ہیں ایک بندہ خانہ کعبہ میں آ کر لٹ جائے اور اس کے پیسے نہ لیے جائیں اور ہم لوگ جو جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ ٹھیک نہیں تو انہوں نے پھر عبداللہ ابن جدعان کے مکان کے اوپر لوگوں کو جمع کیا اور تقریباً تمام نامور لوگ اس میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے اس معاہدے کو تازہ کرتے ہیں جس کو حلف فل کہا گیا تھا جو ہمارے درمیان پہلے موجود تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا اور اس پر سب نے دستخط کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر تھے پندرہ برس آپ کی عمر تھی لیکن آپ نے بھی اس موقع کے اوپر اس بھی شرکت بھی کی اور اس کے بعد کسی نے آپ سے ایک دفعہ یعنی یہ لوگ ظاہر ہے مسلمان نہیں ہوئے ابھی تو آپ نے, نے بوت ہی نہیں کیا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اتنا اچھا معاہدہ تھا حلف الفضول اتنی اچھی چیز تھی کہ اگر آج بھی کفار مجھے اس قسم کے کسی معاہدے پر بلائیں یعنی کہ یہ لوگ اپنے کفر پر بے شک قائم رہتے ہوئے اگر مجھ سے ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں اور مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہیں کہ جس میں ہم مظلوم کی پشت کے اوپر کھڑے ہوں اور ہم ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو تو میں آج بھی ان کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں اتنا آپ اس پہ یعنی اس بات پر کہ معاشرے میں ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے میں اور آپ معاشرے میں ظلم کا ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ظالم کے پارٹر نہیں ہیں ظلم پر خاموشی بھی ظلم کا ساتھ ہوتا ہے ظلم پر جب انسان خاموش رہتا چپ رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں ظالم کے حوصلے بڑھتے اور وہ ظلم پر ظلم بڑھتا چلا جاتا اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ظالم کا ظلم اس وقت ختم ہو رہا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی آواز ہوتی ہے وہ آواز چاہے کتنی کمزور کیوں نہ ہو اگر وہ اخلاص سے ہو اور حق پر ہو تو اللہ اس کی طاقت کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی اب ظلم کو آپ دیکھیں کل آپ نے سنا ہوگا کہ عدالتوں نے ساحل کے واقعے کے سارے لوگوں کو باعث بری کر دیا یہ قتل کس نے کیا اگر جن لوگوں اور اس میں ان کی شناخت پریڈ کرانے کی کیا ضرورت تھی کیا ڈیوٹی کے اوقات معلوم نہیں کہ سٹی کے کون سے لوگ اس وقت ڈیوٹی پتہ کن کی ذمہ داری تھی بچوں سے کہا کہ آپ شناخت کریں بچوں نے شناخت نہیں کر سکے کسارے کسارے تو یہ تو جس کی بھی آنکھیں کھولی ہیں معاشرے میں اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ قاتل کون ہوتے ہیں ایک اگر کوئی دماغی طور پر مفلوج نہ ہو اور سب دماغ کام نہ کرتا ہو تو اس کو تو نہیں پتا گا باقی ہر ایک کو پتا ہے کہ قاتل کون ہوتے ہیں اور اس کے بعد عدالتوں سے قاتلوں کو اس طرح ان کے لیے ایک ریلیف اور ان کو ان کو بری کرانا کسی معاشرے میں جب چیزیں یہاں تک پہنچ جائیں حالانکہ اس میں اصول ریاست مدعی ہونا چاہیے تھا مظلوموں کی طرف سے اور اس کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے تھی اور اس کو قتل خطا قرار دے کر لوگوں کے منہ پر پیسے مارتے کہ بس ایک قبر فراہم کر دیتے ہیں کہ دے ادلے یہ شریک قوانین انہوں نے اس مذہب کے لیے رکھے ہوئے ریمنڈیوس کی بھی دیت لے کر اس کو فارغ کر دیا تھا پاکستان میں شریعت کا کوئی جز ان کو صرف اس لیے ملتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قاتل کو اور کسی اور کو اگر اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکا ہے تو یہ قرار پا دیا کہ چلے اس نے کچھ پیسے دے دیے اور اس کی وجہ سے معاملہ اگر یہ جرم جو دہشت گردی کے ذہن میں بھی آتا ہے جو شدید قسم کی اس سے جو کچھ ہوا پورے ملک میں جتنا خوف و ہراس اور لوگوں کو اپنے جان و مالی کے تحفظ کے حوالے سے کتنے خطرات پیدا اور بنے کوئی خطرہ کل وہ سڑک پہ مار دیا جائے گا تو یہ کسی بھی اسلامی معاشرے کے لیے انتہائی اسلامی نہیں کسی انسانی معاشرے کے لیے آپ نے مشہور بات تو سنی ہوگی کہ معاشرے کفر کی بنیاد تو قائم رہ سکتے ہیں ظلم کی بنیاد پہ قائم نہیں رہ سکتے ظلم پر کڑے کے جائیں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے ان کے اوپر مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی صورتیں ان کے اوپر آتی ہیں اس لیے ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اس کے پیچھے ہوتے اور ایسے اپنے ریاستی اداروں کو ایسی کھلی چھوٹ دیا کہ وہ جس کو مرضی جہاں پر بھون دیں اور اس کے بعد عدالتوں سے ان کو چھڑوانے کا بندوبست بھی ہو اس کے نتیجے میں کیسے سوسائٹی وجود میں آئے گی خیر بات اصول ہو رہی تھی کہ آپ نے اس حلف الفضول میں اس نے شرکت کی کہ یہ مظلوم کی دادرسی تھی اس کے اندر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا اور ظالم کا ہاتھ روکنا تھا ظالم کے مقابلے میں کھڑا اس کے لارے چیز میں نے پیش درس میں بیان کی تھی کہ آپ نے بکریاں چرائیں حدیث, حدیث میں آتا ہے اس کے معاذے کا ذکر بھی آتا ہے یہ اس زمانے میں کوئی بعض سیرت نگاروں نے کہا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا تو آپ کی شان کے خلاف ہے یا آپ کے تچا کی وہ ہے کہ کیا اتنے تندست تھے حالانکہ زمانے میں یہی تجارت اور گلہ یعنی کے عام ذرائع تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرمایا کہ سارے چرائی ہیں تو ان کی تربیت کا اور اللہ جہروں کا جو نظام ہے یہ اس کا حصہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی عائد کی بات نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے صحیح حدیث اس کے اوپر موجود ہے مخابی شریف کی روایت ہے اور حادیث کتابوں میں موجود ہے تجارت آپ نے کی جس کا ذکر ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہ آپ کا ایک سفر تو اس کا ذکر کے ساتھ جو سیرت نگاروں نے کا کا یمن کی طرف جانے کا ذکر بھی کیا ہے کیونکہ قریش سال میں دو سفر کرتے تھے یمن کی طرف اور شام کی طرف تو آپ نے یہ کیے ہیں پچیس سال جب آپ کی عمر ہوئی تو حضرت الغراہ رضی اللہ تعالی نے آپ کو اپنا مال دے کر کہا کہ پیشکشی کہ آپ لے جائیں اور واپس وہ جو مزاربت جس کو کہتے ہیں کہ مال حضرت خدیجہ کا ہوگا سفر اور ساری محنت آپ کریں گے تو پروفٹ میں سے ایک حصہ آپ کو دیا جائے گا تو حضرت خدیجت القبرہ جو تھی ان کے والد کا نام خویلید تھا خواہد بن اسد بن اب اور ان کے والد بڑے مالار آدمی تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے میراث میں بہت سارا مال چھوڑا تجارت چھوڑی تھی تو خیجت القمر وہ اپنے والد کی وفات کے بعد اسی تجارت کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھی تو ان کے غلام کا نام میسرا تھا اس میسرا کو ساتھ بھیجا اچھا اس شام کے سفر میں پھر میں نے تھوڑی دیر پہلے جس کا ذکر کیا کہ اس راہب سے ملاقات جس کا نام نسکورہ تھا اور وہ ایسی عجیب ملاقات تھی کہ وہ راہب جہاں بھی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھے تو وہ نکل آیا اپنے کلیسا سے اور اس نے آ کر قسم کھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس درخت کے نیچے کوئی اللہ کا نبی نہیں بیٹھا آپ کے علاوہ یعنی آپ اللہ کے نبی ہیں بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ کہا کہ آپ اور عیسا عیسا بیٹھے اور اس کے بعد آپ بیٹھے یا عیسا کے بعد آہ ہم لوگ بیٹھتے رہے نبی نہیں تھے اب آپ نبی بیٹھے کیا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رخ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی شخص نہیں بیٹھا اور یعنی یہ بیٹھنا جو اس میں ہے وہ نبی نے آ کر بیٹھ رہا تھا اور آپ اس کے اوپر بیٹھے تو اس کے بعد اس نے آپ کی آنکھوں میں جھانکا اور میسر سے پوچھا کہ ان کی جو آنکھوں میں یہ سخی ہے یہ کیا ہے یعنی کوئی عارضی دھول مٹی کی وجہ سے اس نے نہیں یہ دائمی ہے ان کی آنکھوں میں سرخ سے ڈورا ایک ہے مستقل تو اس پر اس نے کہا کہ ہوا ہوا وہوا نبی وہوا آخر الانبیاء کہا کہ بس میں نے پچھا لی یہ اللہ کے آخری نبی ہے اور یہ جو ہیں یہ یہ وہی شخص ہے جس کا ہمیں انتظار ہے لیکن ظاہر کہ بھی آپ کی عمر بارت پچیس بس ہے نبوت تو چالیس سال کے عمر جا کر ملنی ہے تو ابھی آپ سے نبی کو پہچان لینا کہ یہ نبی ہے وہ تو چالیس سال کی عمر میں جا کر اس اسلام لانے کا یا اس پر آنے کی تو بات تھی نہیں اس سفر سے جب آپ واپس آئے تو اچھا اس میں جو آپ کے غلام تھے خدیجہ کے غلام تھے انہوں نے آپ کے ساتھ اس سفر میں بہت عجیب و غریب بعض باتوں کا مشاعرہ کیا شام میں اور برکت تو خیر مال میں جو تھی وہ دیکھی ہی تھی تو واپس آ کر حضرت خلیج رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا گیا میں نے جب واپس آئے تو ایک تو تجارت بہت اچھی ہوئی تھی اس میں پروفٹ بہت زیادہ تھا نفع بہت زیادہ تھا اور آپ کے حسن اخلاق کا آپ کی ایمانداری کا آپ کی جیانتداری کا پھر آپ کی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا اور مختلف چیزوں کو جو میسرا نے دیکھا تھا اور حضرت خدیجہ رقبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی اپنی سہیلی کے ذریعے سے یہ نکاح جو ہے یہ اس شام کے سفر سے واپسی کے دو مہینے اور پچیس دن کے بعد ہوا جب حضرت خدیجہ کی سہیلی پیغام لے کر ان کی طرف سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے دو نکاح اس سے پہلے ہو چکے تھے اور ایک شوہر سے ان کے تین بچے بھی تھے اور عمر آپ کی چالیس برس ہو چکی تھی اور مکہ کے سارے ہی بڑے لوگ حضرت خدیجہ کو مختلف اوقات میں رشتے کے پیغامات بھیجتے رہے تھے لیکن انہوں نے کسی کا پیغام قبول نہیں کیا تھا تو جب یہ پیغام آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے بات کی حضر خدیجہ کے بھی والد نہیں تھے اور حضور کے بھی والد نہیں تھے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ چچا سے بات کی اور اس طریقے کے ساتھ جناب ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا سیرتی کتابوں میں اس نکاح کے کچھ جملے بھی آتے ہیں جو خطبہ انہوں نے اس موقع کے اوپر پڑا جس میں دلہا اور دلہن دونوں کی تعریفیں کی اور بتایا کہ دونوں بڑے عالی نصب ہیں اور بڑے اونچے گھرانے کے اس یہ نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ام المؤمنین باریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے آپ کی باقی ماندہ اچھے اولادیں جو ہیں وہ حضرت غبر رضی اللہ تعالی ناظر ہوں سب سے پہلے صاحبزاد قاسم پیدا ہوئے اور انہی کی نسبت سے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوالقاسم کہلاتے ہیں القاسم آپ کی کنیت ہے اور آپ کو پکارا جاتا القاسم کے نام سے اس کے بعد سب سے بڑی بیٹی زینب پیدا ہوئی اور ان زینب کی شادی جو ہے بعد میں حضرت خدیجہ کی زندگی میں یہ واحد شادی تھی جو حضرت خدیجہ کی زندگی میں ہوئی تھی اور وہ ہوئی ابولاس سے اور ابولاس جو تھے وہ خدیجہ کے بھانجے تھے اور پھر رقیہ پیدا ہوئی پھر ان کلس پیدا ہوئی پھر فاطمت الظہر رض الدعال عنہ پیدا ہوئی اور اس کے بعد ایک اور صاحبزاد عبداللہ پیدا ہو یہ چھ بچے پورے ہو جاتے بعض حضرات نے دو اور نام بھی لکھے ہیں بہت سے سیرت نگاروں نے آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ ایک طیب اور ایک طاہر اس میں جو محققین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ الگ سے کوئی دو بیٹے نہیں تھے بلکہ یہ جو آخری بیٹے عبداللہ تھے یہ انہی کے القاب تھے ان کو طیب بھی کہا گیا اور طاہر بھی کہا گیا بیٹے دو ہیں اور بیٹیاں چار اور یہ اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی سے ہوئی ان میں سے پہلی بیٹی میں نے بتایا کہ ابو الاس کے راہ میں گئیں اور ابو ابولاس کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہوا ابو بعد مسلمان بھی ہوئے لیکن زینب میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور دو بیٹیاں جو اگلی تھیں یعنی رقمے کلسوم اس کا ان کے نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں اتبا اور اوتبا سے ہوئے تھے اور بچپن کے نکاح جیسے ہوتے ہیں خاندان برادری اور بچپن میں نکاح ہو جاتے ہیں تو ابو لہب نے یہ دو بیٹیاں مانگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے رشتے مانگے تو ایک اس کا بیٹا اتبا اور ایک اس کا بیٹا تھا او پھر جب آئے اور یہ ظاہر ہے یہ رشتے اعلان نبوت سے پہلے ہو گئے تھے تو کیونکہ آپ کی عمر مبارک جو ہے ستائیس برس تھی جب حضرت زہرہ پیدا ہوئی اور پینتیس برس تھی آپ کی عمر جب حضرت فاطمہ زہرہ پیدا ہوئی نبوت سے پانچ سال پہلے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی ہیں تو یہ, یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں سہزادیاں جو ہیں یہ اسی ستائیس اور پینتیس سال کی عمر کے درمیان پیدا ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بارہ تھی تو ان کا جب پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو لہب نے خالص آپ کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی تو اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ وہ حضور کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں تو جس کے اوپر اتبا اور طیبہ نے طلاق دی شادی سے پہلے ہی رخصتی سے پہلے ہی ان میں سے اطبہ جو تھا چھوٹا والا جس کے جس کی نسبت جو ہے وہ ام غلصوم کے ساتھ ہوئی تھی یہ وہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک انتہائی بری حرکت کے اوپر انتہائی سخت قسم کی بدتنیزی کے اوپر جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ فرماتے کتوں میں سے کتا اس کے اوپر مسلط فرماتا تو یہ اتنا ڈرتا تھا اس کی وجہ سے تو یہ پھر ایک قریش کا قافلہ باہر نکلا اور اس کو بس یہ خوف تھا کہ میرے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو اس نے وہاں جا کر بھی یہی شور مچایا کہ میرے مجھے حضور کا کہا کہ انہوں مجھے بدباد دیے اور مجھے, لگ مجھے لگتا ہے کہ میری موت اسی طرح آئے گی تو انہوں نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا کہتے ہیں کہ اس کو قافلے کے بالکل درمیان میں سلایا اور اس کے ارد گرد سارے لوگ سوئے چاروں طرف یوں اس کے حسار میں اور اس کے بعد اس کے گرد اپنے سارے اونٹوں کا حسار قائم کیا یہ بالکل درمیان میں جیسے نیوکلس ہوتا ہے ایسے درمیان میں اس خیال سے کہ اگر کوئی جانور حملہ کرے گا تو اتنے سارے لوگوں سے ہوتا ہے ویسا کیسے پہنچے گا تو عجیب رات کو ایک شیر آیا اسی جنگل کے اندر جاتے اور وہ سب کو پھانگتا ہوا سیدھا اوتبا کے سر کے اوپر آیا اور اس کو وہیں پر اس نے چیر پھاڑ کے اس کے ٹکڑے کر دیے تو یہ وہی ابو الحب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اوتبا تھا اچھا یہ آپ کا میں نے عرض کیا کہ آپ کا پہلا نکاح تھا اور خدشہ کا تیسرا نکاح تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ان کے بارے میں آخر میں محتون مرین الگ الگ سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے تو اس سے میں آپ کو انشاء خدیجہ کے بارے میں کچھ مزید باتیں بتاؤں گا ایک چیز اور جو آپ کی زندگی میں اس اس عمر میں آتی ہے وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ کا حصہ لینا خانہ کعبہ کی تعمیر پر میں تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتا دوں کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ پانچ اس کی تعمیر ہوئی ہے پہلی تعمیر جو اس کی ہوئی ہے, وہ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا کہا کہ مجھے کوئی اللہ کا گھر ہو مرکز ہو اللہ تعالیٰ کی تجلی گا تو اللہ شاہ نے ان کو جاخانہ کعبہ ہے یہاں پر بیت اللہ بنانے کا حکم دیا انہوں نے بیت اللہ بنایا یہ پہلی تعمیر تھی خانقع کی اور یہ عین اس بیت المعمور کے نیچے بنایا گیا جہاں پر اوپر فرشتوں کے سیلاب آیا اس سیلاب میں ساری دنیا ڈوبی تھی خانہ کعبہ بھی اس میں روب گیا تھا اور اس کے اثار مٹ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ شانوں نے پھر دوسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی وہ عید یارفا ابراہیم القواعدین بھائی دیکھیے ابراہیم نے قرآن کہ بنیادوں سے اس کو اٹھایا مطلب بنیاد پہلے سے موجود تھی جبرائیل امین نے آ کر باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشاندہی کی کہ یہ وہ جگہ ہے یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا تھا انہی بنیادوں کے اوپر اوپر کی عمارت چلی گئی تھی زمین بنیادیں موجود تھی تو کہا کہ ان پر آپ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کھڑی کریں تو انہیں دوبارہ سے اس کے اوپر تعمیر اپنے بیٹے قرآن شریف نے اس کا ذکر بھی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ باپ بیٹے ابراہیم نے اور اسماعیل نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تیسری تعمیر جو ہے وہ یہ ہے جس کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے یعنی چالیس سال کی عمر اعلان نبوت سے پانچ سال پہلے ہوئی ہے اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آ گئی تھی کہ یہ موجودہ تعمیر جو تھی اس وقت کی وہ انتہائی بوسیدہ ہو گئی اور بالکل اس کی اینٹیں گر رہی تھیں اور دیواریں بھی اور اس میں قریش خارکابہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تھے اور ان کے او بہت ان کے یہاں تعظیم تھی خارقابہ کی اس معنیٰ میں لیکن اب ان کو دیشا ہو گیا تھا کہ اس کو نیا بنائے بغیر چارہ نہیں ہے تو جب انہوں نے یہ آپس سے بیٹھے اور مشورہ کیا وہی دار الدوا کے اندر ہوا کہ تعمیر نہیں کرنی پڑی تو اس موقع کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محمود تھے وہ کھڑے ہوئے کہا کہ قریش اللہ کا گھر ہے اور اس میں حرام کا پیسہ نہیں لگے گا اس میں جو ہے وہ کسی بدکار عورت کی کمائی نہیں لگے گی اس میں اس قسم کی اس زمانے میں لوگوں کے پاس بھی ایک حرام کا بڑا ذریعہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے اس کی ان کو کمائی آتی تھی اس قسم کی بدکاری کا پیسہ اس کے اندر نہیں لگے گا یہ صرف حلال تجارت کے پیسوں سے لگے لوگوں نے اتفاق کیا ان کا بےگل سید لگ گھر اس کو ایسی بننا چاہیے تب انہوں نے اس کی جو قبائل تھے قریش کے ان پر خانہ کعبہ کے مختلف حصوں کو تقسیم کر دیا کہ یہ شمالی جانب کی اتنی دیوار فلانا قبیلہ بنائے گا اور جنوبی طرف کی اتنی دیوار فلاں قبیلہ بنائے گا اور دروازے سے یہاں تک یہ لوگ بنائیں گے سب پر اس طرح اس کو تقسیم کر دیا گیا اچھا اسی زمانے میں کوئی جہاز کی خبر آئی کہ جدہ کی بدرگاہ کے آس پاس کہیں پر ایک بحری جہاز ٹوٹ گیا ہے تو ایک یہ ولید ابن مغیرہ گئے اور وہاں سے جا کر اس کے تختے اٹھا لائے کہ اس کو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بتاؤ اس سے پہلے ایک چھت نہیں تھی خانہ کعبہ ہم اس کے اس طریقے کے ساتھ چھت بنائی یہ تقسیم تو ساری ہو گئی ایک چیز جوڑی اٹھی اس میں کہ خانہ کعبہ کو شہید کیسے کیا جائے اس تعمیر کو گرایا کیسے جائے یہ ڈرتے تھے اس. اور تو کہا کہ کون کدال کون مارے گا پہلی گنتی کون لگائے گا پہلا پر تو کوئی بھی اس کے لیے سے آمادہ نہیں عورت تو ولید ابن مغیرہ مشہور صغار ہے اگر آپ اس کو نہیں جانتے یس کا نام نہیں سنا تو اس کے نام پر بیٹے صاحب اقمال صاحب صاحب رسول جنیل صاحب حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی علیہ کا سنا وہ ان کے والد تو اس نے کہا کہ اس نے پہلا کدال اٹھایا اور ایک دعا کی اور کہا اللہ سے اللہم لا اللہ ملان خیر کہ اللہ ہم اس کو کدال تو مار رہے ہیں گرا رہے ہیں لیکن ہم کسی گستاخی یا توہین یا خانہ کی تقدیس خراب کرنے کی نیت سے نہیں ہم خیر چاہتے اگر ہم اس کی تعمیر نہ ہو چاہتے ہیں تو اس نے پہلا کدال تو کہا سب لوگ سائڈوں پر دم بخود کھڑے تھے خدا جانے ابھی ولید کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف کدال بڑھائی ہے لیکن جب اس کو کچھ نہیں ہوا تو پھر باقی لوگ آگے, آگے بڑھے انہوں نے خانہ کعبہ کی اس تعمیر ہٹا دیا اور جس قبیلے کے پاس جو دیوار تھی اور جتنی جگہ تھی اس نے وہاں وہاں اپنے حصے کے مطابق اس کی تعمیر کی تعمیر ہو گئی تو جو, جو اختلاف آیا تعمیر میں تو نہیں آیا ہر جگہ تقسیم تھی وہ حجر اسود کی تنصیب کے اوپر آیا کہ اس کو کون نصب کرے گا یہ شرف ہر ایک حاصل کرنا چاہتا تھا اور قبائل زندگی میں جیسے ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ نے آپ کو اس کا مستحق سمجھ رہا تھا اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ فخر ہمارے بڑے کو ملے تو اس پہ بات بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی کہ اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اب تلواریں نکلیں گی مت خانہ کعبہ کے اندر اور یہاں خون بہے گا تو اتنے میں کسی نے کہا کہ اس حل یہ ہے کہ چلو آج بات ٹار دو آج بہت گرما گرمی ہو گئی کل صبح جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو بس وہ یہ کام کرے گا تھا. سب نے اس کے اوپر اتفاق کر لیا یہ اعزاز یہ شرف اللہ شاہ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں رکھا تھا اس لیے صبح جب سب سے پہلے آپ داخل ہوئے تو سب نے جب پتہ چلا لوگوں سب نے کہا کہ یہ تو وہ امین ہے اور یہ تو وہ صادق ہے اور اس کے اوپر سے زیادہ مناسبات بھی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہو نے فہم و فراس سے بھی نوازا تھا اور آپ اس تاریخی موقع پر یہ چاہتے ہیں کہ سارے قریش کے قوائم اس شرف میں اور اس عزت میں شریک کو اس لیے آپ نے کہا کہ اس پتھر کو ایک چادر کے اوپر رکھیں اور چادر کے کونے ہر طرف سے قرائن قریش کے سردار اٹھائیں سب مل کر اور اس کو وہاں تک لے کر آئیں جہاں سے اس کو نصب کرنا ہے تاکہ سب شریک ہو جائیں اس کو اٹھانے میں جو سب کچھ تو سب نے اس کو اٹھایا اور جب وہ اس جگہ تک اونچا کر دیا جہاں سے اس کو اٹھا کر لگانا تھا تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا اور اس کو اپنی جگہ کے اوپر لگایا تو یہ تعمیر قبا جو ہے تیسری دفعہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اس میں خانہ کا قریش کے ذریعے سے اور اس کے بعد اور چوتھی تعمیر جو خانہ کعبہ کی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جو حضرت ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے تھے اور حضرت زبیر ابن عوام جو اشرا میں سے تھے ان کے بیٹے تھے اور حضرت کے بیٹے تھے انہوں نے اپنے دور خلافت میں اس خانہ کعبہ کو دوبارہ اصر نو بنایا تھا اور پھر پانچویں دفعہ اس کو حجاج ابن یوسف نے اس نے خانہ کعبہ کی پانچویں تعمیر کی ہے اس کے بعد مرکزی عمارت جو ہے خانہ کعبہ کا ڈھانچہ جو ہے وہ کم و بیش ایسے ہی کھڑا رہا ہے البتہ اس کی اس میں مثلا ابھی جو آپ نے سنا ہوگا پچیس تیس سال پہلے جو تعمیر کعبہ کے نام سے ہوا تو وہ اس میں کہا گیا کہ یہ ایسے طریقے کے ساتھ اس میں سے مثالہ نکال کھڑی اینٹوں کے اندر اس میں اور مثالے کو بھرا گیا یعنی یہ جو موجودہ تعمیر ساری ریموو نہیں کی گئی تھی بلکہ اسی کھڑی تعمیر کی کچھ جگہوں کو ٹھیک کیا گیا تھا اور اس میں کچھ اینٹوں کے درمیان ایک خاص طریقے کے ساتھ مثالہ تازہ مثالہ جو ہے وہ،, وہ پہنچایا گیا تھا تو یہ 35 سال کی عمر میں آپ یہ خرقابہ کا یہ واقعہ آئند تاریخ میں موجود ہے چالیس سال کی عمر جب آپ کی عمر مبارک ہوئی تو یہاں سے وہ تاریخی دور شروع ہوا جس میں آپ کے پاس اللہ جل شاہ کی طرف سے نبوت آئی ہے اور یہاں سے سمجھیں بالکل یہ جو دور تھا سیرت کا یہ جو حصہ تھا جو آج ہمارا پورا ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کے زمانے کے ظاہرہ واقعات ہیں ابھی آسمان سے جبرائیل نہیں آئے ابھی قرآن نہیں اترا کوئی اور چیز تو اس پر انشاءاللہ اب وہ ختم ہوا اگلے ہفتے سے ایک چیز اور میں نے آج بیان کرنی تھی آخر میں خیال تھا کہ شک صدر کی جو وجوہات کسی نے وہ پوچھی تھی کہ اس کی کیا وجہ داری تو چاروں شک صدر کی چار وجوہات اور معنی نے کی ہیں کہ اپنے اپنے وقت پر جو ہوا کہ اس میں کیا حکمت اللہ کی حکمت ہے تو اللہ جان و بہتر جانتے ہیں لیکن اس میں بظاہر جو اہل علم جو اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں کہ وہ کیا, کیا وجہ ہو سکتی ہے تو پہلے رق صدر میں ایک مختصر ہوں وہ ختم ہے پہلے شخص صدر میں ایک لوٹڑا آپ کے جسم سے نکالا گیا جس کو کہا گیا کہ اشران کا حصہ ہے اور دوسری یہ کہ اس کو ٹھنڈے پانی باز میں فلج برف سے دھویا گیا آپ کے طلب مارک علماء مانا لکھا ہے کہ گناہوں کو گرمی سے اور نیکیوں کو ٹھنڈ کے ساتھ مناسبت ہے قرآن جہاں بجا گناہ اور اس کی حدت یعنی اس کی گرمی اور نیکی اور اس کی ٹھنڈک اس کی برودت اس کا ذکر آتا ہے تو اس شک صدر کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی قلب مبارک کو نیکیوں کی آماجات بنایا جائے نیکیوں کی ٹھنڈک کی جگہ ہو اور اگر جو طبعی اور خلقی طور پر انسانوں میں اللہ جانونے چونکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کا جسم مبارک تو گوشت پوست کا انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے درجات تو چیزیں بہت بلند ہوتی ہیں تو پہلی دفعہ برف سے بو کر گویا آپ کے قلب کو نیکیوں کی آماشگاہ بنایا گیا اور گناہوں کے لیے جس کو گناہوں کے قابل یا گناہوں کے لیے اس کو سازگار حالات اس کے لیے دل میں نہ رہے وہ چیز کی گئی اور آخری شر صدر پھر دوسرا شرح صدر جو آپ کا ہوا وہ آپ کا دس سے بارہ سال کی عمر ہے بہت سارے حضرات کے ندی اس میں ہوا اور تیسرا شک اثرت جو آپ کا ہوا وہ جب آپ کی نبوت ملنے کے وقت میں نبوت ملنے کے وقت میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اسوان سے وہی آنی ہے تو وہی کے وصول کرنے کے لیے اور وہی نے قلب پر اترنا ہے اعلی قلب میں تو وہی کے وصول کرنے کے لیے قلب میں قوت پیدا کرنے کے لیے ہوا کہ دل میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ وہ وحی کی طاقت کو سہار سکے وہی کے بوجھ کو سہار سکے اور پھر جو چوتھا جو معراج کے وقت ہوا وہ چونکہ معراج میں دیدار الہی ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ جانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ بھی ہوگا ملاقات بھی ہوگی اس ملاقات کے لیے جو ظاہر بات ہے جو میں جو قوت ہونی چاہیے یا اس کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے اس کے لیے پھر سے فرشتوں نے ایک دفعہ اور اس شک صدر کے اثرات یہ ہوتے تھے صحابہ فرماتے کہ ہم آپ کے کلب وبارہ کے اوپر سلائیوں کے نشان دیکھتے تھے یعنی یہ جو سیا گیا بعد میں سنا مبارک جس طرح سرجری کے بعد ایک نشان سا باقی رہ جاتا ہے اس طرح کا نشان حادی سے آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کل مبارک پر دیکھتے تھے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے نبوت کی آغاز سے بات شروع کریں گے